اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد nickel اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم بمغفرة ورزق كريم یہ سورہ انفال کی چند آیات ہیں جو آپ نے اس مقصومات فرمائی ہیں تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں اس مقام پر ہم موجود ہیں یا نہیں ہیں اگر موجود ہیں اور جدوجہد اور محنت میں اضافہ ہو اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر ایک عزم کے ساتھ اس دائرے میں اپنے آپ کو داخل کریں اور شامل کریں کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اولا المؤمنون حق یہ لوگ سچے مومن ہیں پکے مومن حقیقی مومن حقیقی مومن تو بننا پڑے گا کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے لن تدخل لنت حتا تؤمنو تم اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ اور یہ اور حدیث میں ارشاد ہے کہ لا و جنت الا نفس مؤمنہ کہ جنت میں صرف نفس مومنہ داخل ہوگا غیر مومن داخل نہیں ہوگا تو یہاں پانچ شفاعت کا ذکر ہے جن کو ذکر کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ پکے مومن ہیں اور ان کا ایمان قابل قبول ہے انما المؤمنون یہ انما کلمہ حسر ہے حسر قما نے ایک بات کو بند کر دینا ان ایمان کو بند کر دیا گیا ہے ان پانچ چیزوں نے کہ مومن ہیں ہی یہ لوگ اذا ذکر ہوں واجلت فلوب جب اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں ان کے دلوں میں خشیت آ جائے اور ایک انابت اللہ تعالی کی طرف تجرب پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو سب سے محکم مثال ہے وہ اللہ کے فرائض ہیں ہم نواز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے یہ تقویر تحریمہ تو عبادت کے آغاز میں اللہ کا ذکر آ چکا ہے اب اللہ اکبر سن کر ہماری کیا کیفیت ہو کیا حالت ہو اور دلوں میں کیسا تعلق باللہ ہو اگر قلب غافل ہے اور توجہ اپنی دکان اور کاروبار کی طرف ہے اور نماز کے اندر اپنی کاروباری کتیاں سلجھا رہے ہو تو پھر اس مقام پر ہم موجود نہیں ہیں بالکل توجہ مکمل نماز کی طرف ہو اللہ کے خوف کے ساتھ اس کے اجلال کے ساتھ اس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ کہ بندہ تمام تفکرات سے باہر نکل آئے اور اس کا دل بنانے کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کے خوف سے اس کا دل اراستہ ہو ہر فریضے میں اللہ کا نام ضرور ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے جہاد ہے حج ہے تو اللہ کا ذکر جب آ جائے تو مومن تو وہ ہے جس کے دل میں خوف آ جائے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی خشی سے بھر جائے خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کی معرفت جو اس کا ایک جلال اور حیبت ہے ذو جلال و اکرام جو حدیث بذل جلال و اکرام چمڑ جو اللہ کے ساتھ ان دو صفات کی روشنی میں ذو جلال و اکرام کہ وہ ذو جلال ہے بڑے جلال والا بڑے رب والا بڑے قہر والا جبار قہار عذاب علیم والا ع شدید والا اور وال اکرام بھی ہے بڑے انعامات والا مگر ہر چیز کی اپنی حدود ہیں جلال کس کے لیے اور اکرام کس کے لیے تو اس کی حیبت دل میں پیوست ہو جائے مطلب دنیا میں آتا اللہ کے عمر سے اور اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے ہر کام اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے پھر موت اللہ کے امر سے آتی ہے اور برکر بندے کی جان چھوڑتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف لوٹ کے جاتا ہے پھر پورا جو برزخی عالم ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہے اور وہاں بھی انسان اللہ کے امر کتابے تابے ہے سور پھونکا جائے گا تو قیامت کے روز فیصلے ہوں گے وہ بھی اللہ ہی فرمائے گا ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی انسان اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں ہے اور اس کے حاکمیت سے دور نہیں ہے تو پھر وہ ذات اس کا خوف تخبار پرہیزگاری ور خشیت اپنے دل میں پیدا کرنا ہماری مجبوری ہے اللہ کا فریضہ بھی ہے تو اس مقام پر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے ذکر اور اس کے نام کے ساتھ کیا کیفیت بنتی ہے ہماری اور کیا حالت ہوتی ہے زیادہ محمل اس کا اللہ کے فرائض اور مستحبات ہیں ہر فعل میں اللہ کا نام ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ کیا کیفیت بنتی ہے اور دل کس قسم کی ترجمانی کرتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے تو یہ پہلا وصف ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اللہ کے نام کا ذکر آ جائے تو اس کے دل میں خشیت اور خوف آ جائے ہم نے نماز کی مثال دی ہے جس کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے بس اللہ کا نام آ گیا اب یہ دل اس کی خشیت سے بھر جائے اور پوری نماز میں اس کا خوف بندے پر سوار رہے اور تاری رہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اذان سنتے ہی کھڑا ہو جائے نماز کے لیے وضو کر لے اور وضو میں یہ تصور قائم ہو کہ ایک بڑے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں یہ نہ ہو کہ اذان ہو چکی کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور پھر بڑے مجبورن ہم جب دیکھتے ہیں کہ اقامت کا وقت ہو چکا تو دوڑتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں پھولے سانس کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں خاک اللہ کا خوف آئے گا اگر پہلے سے انسان تیار ہو باوزو ہو کر جا کر سنتیں ادا کریں اور وہ وقت بڑا قبولیت کے نبی اسلام کی حدیث ہے اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے بڑے قیمتی لمحات ہیں یہ جو دعا ہوگی اللہ کا ذکر ہوگا تو یقیناً نماز میں آپ اسی خشیت کو لے کر کھڑے ہوں گے اور اس پر انسان اگر تسلسل اختیار کر لے تو پھر واقعتاً یہ دوام دوام خوف کا ذریعہ بن جائے گا محنت کی ضرورت ہے لیکن مقام یہ اہم ہے کیونکہ یہ پکے مومن ہیں اپنے آپ کو اس میں داخل کروانا اور شامل کروانا ہے وید اتھول یا تعلیم آیا تو تم اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اپنے آپ کو ہم دیکھ سکتے ہیں نماز میں ہم قرآن سنتے ہیں تو کیا ہمارے ایمان کی کیفیت ہے کچھ اضافہ ہوا کچھ ترقی ہوئی کچھ ایمان بڑھا ہر بندہ اپنے اندر اپنے فیصلہ کر سکتا ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کا کلام سننا یہ بھی بڑا اہم مطلوب ہے ان اللہ کا کلام سن کر ایمان بڑھتا ہے ان قرآن پڑھنا بھی مجھے اجر ہے ہر حرف کی دس نے کیا اور قرآن سننا بھی ایک رکت قلبی کے ساتھ ایمان کے اضافے کا باعث امام بخائی رحم اللہ نے ساحل سے اس زلال کیا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے اگر شیطان کی اطاعت کرو گے تو ایمان کم ہوگا رحمان کی اطاعت کرو گے ایمان بڑھے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواہ شیطان کی اطاعت ہو خواہ رحمان کی اطاعت ہو بس ایمان کا ایک ہی مستویٰ ہو یہ ممکن نہیں ہمارے اکثر لوگوں کا عقیدہ یہی ہے نہ ایمان کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے ایک مجرد ایک ایک جامع چیز کا نام ہے اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک گناہ اور جبریل دونوں کا ایمان برابر ہے کیونکہ ایمان ایک جامع شاہ ایمان جامل شاعر کیسے اللہ کے آئے سن کر ایمان بڑھتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو الغرض ہم اختلاف کی طرف نہیں جاتے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں روزانہ پانچ دفعہ ہم قرآن سنتے ہیں اور وہ بھی نماز میں تو کیا ایمان کی کیفیت ہے اضافہ ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا ہاں اگر قلب غافل ہے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر توجہ ہو اللہ کی خشیت اور اس کا خوف ہو تو یقینی طور پر ایمان بڑھے گا اور ایمان بڑھتا جائے گا تو یہ بھی ایک ہے اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے قرآن ہم سنتے ہیں روزانہ سنتے ہیں نمازوں میں سنتے ہیں پر آج کل مختلف جو ہیں وہ آلات ہمارے پاس موجود ہیں جی وہ موبائل ہیں قرآن سے بھرے ہوئے سنتے سننے کا شوق ہونا چاہیے قرآن سننے کا شوق ہونا چاہیے نبی السلم سنا کرتے تھے ایک تو جناب عبداللہ سے کہا کہ اقرا القرآن مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ علیہ کا اقرا و علیہ کا انزل میں پڑھ کے سناؤں قرآن تو آپ بھی ادھر تمہاری تو خواہش ہے کہ آپ پڑھتے جائیں سنتے جائیں حکب نسماں میں نے غیر ہی میری چاہت ہے کہ میں قرآن سنوں کسی اور سے میری خواہش ہے گو میں صاحب وہی ہوں لیکن میری چاہت چاہتا کسی اور سے میں قرآن سنوں تو جناب عبداللہ کا آپ نے انتخاب کیا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ان کا لہجہ بڑا عمدہ تھا اس کا من اچھی آواز سننی چاہیے نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ منصور رہو یکرال قرآن کا اگر خواہش ہو کہ قرآن بالکل ویسا پڑھے جیسے جبریل پڑھتے ہیں جب وہی لے کر آتے ہیں بالکل تر تازہ تو ابن مصروط کے لہجے کی پیروی کرے جب قرآن پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ جبریل وہی لے کر آئے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تو اچھا قرآن سننا چاہیے بعض اوقات نبی السلام اپنے گھر میں تہجد سے فارغ ہو کر کچھ وقت ہوتا تو باہر آ ہے کچھ فاصلے پر یمنی صاحبہ کے خیمے تھے اشعری صاحب اور آپ بار بار کبیز خیمے کے باہر کبیز خیمے کے باہر کھڑے ہو جاتے اور ان کا قرآن پڑھنا سنتے ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی یہ حقیقی مومن ہے قرآن سننے کا شوق آپ کا فرمان ہے اگر میں دن میں آؤں تو کسی خیمے کو پہچان نہ سکوں کون کس خیمے میں رات کو ایک ہی خیمے کو پہچان جاتا ہوں آواز سن کر ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تو یہ شوق آپ کو باہر لے آتا اور آپ خوب سنتے تو اوروں سے سننے کا شوق ہونا چاہیے اچھی آواز سننے کا شوق ہو لیکن سنیں تو پورے وقار کے ساتھ بڑی خاموشی کے ساتھ اور ایک دل کو حاضر کر کے اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے یہ بھی ایک سچے مومن کے ایمان کی نشانی ہے جب اس پر آیات الرحان پڑھی جائیں تو کیا ہوتا ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے تو اپنے ایمان کو پرکھنے کا یہ ہمارے پاس کہ قرآن سن کر ہماری کیفیت کیا ہوتی حالت کیا ہوتی اور تیسرا فصل جو ہے وہ اعلیٰ رب میں توقع صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں صرف اپنے رب پر یعنی یہ عربی جملہ ہے جملے کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں حسر کا من ہے صرف اپنے رب پر توقل کرتے ہیں کسی اور پر توقل نہیں کرتے جیسے ایا کا نہ آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے وہ جملہ بھی حسری ہے یہ بھی حسریہ یا جملے صرف اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اور کسی پر توقل نہیں کرتے یہ ایک اعتقادی مسئلہ توکل ایک قلبی بھی ہے اور صرف اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے توکل کی تعریف کیا ہے اعتماد اللہ اللہ پر اعتماد کرنا اس شرط کے ساتھ کہ جس مسئلے میں اللہ پر اعتماد کر رہا ہوں اللہ ہی اس کے حل کرنے پر قادر اور کوئی نہیں مسلوں کی دو قسمیں ہوتی ایک ہے طلب خیر اور ایک ہے ادال شر اگر طلب خیر مقصود ہے تو اللہ پر توقع ہو اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہی یہ خیر عطا کرنے پر قادر اور کوئی نہیں اور اگر شر کا ادالہ مقصود ہو تو اللہ پر توقع ہو کہ اس شر کو ٹالنے والا اس کو دفع کرنے والا اس کو زائل کرنے والا صرف اللہ رب العزت اور کوئی نہیں اس عقیدے کے ساتھ یہ بات بار بار بتائی جا چکی کہ جو عقیدہ ہے توحید ہے نفی اور اس بات کے ساتھ پورا ہوتا ہے نہ خالی نفی توحید ہے, نہ خالی اس بات توحید ہے. اگر آپ کے کوئی معبود نہیں یہ توحید نہیں ہے جب تک اللہ اللہ نہ گزرے اللہ محبود اور اگر آپ کے اللہ معبود ہے یہ بھی توحید نہیں جب تک ہر معبود ہے بادل کی نفی نہ کرو انکار نہ کرو تو توکل بھی نقطۂ توحید ہے کل بھی ہے تو یہ نفی اور اس بات کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل ہو کسی اور پر نہ ہو اور عقیدہ کیا ہو اس خیر کے حصول یا شر کی نفی اور ادالہ اللہ اس پر قادر اور کوئی قادر نہیں نفی اور اس بات کے ساتھ ہاں توکل میں یہ ضروری ہے کہ وسائل استعمال کرے کچھ لوگ وسائل کو چھوڑ کے توکل کرتے ہیں یہ توکل نہیں ہے توکل کی تعریف مکمل کب بنتی وسائل استعمال کر کے اگر بیمار پڑ گئے تو دوا لے کر توکل کریں یہ توکل کے منافی نہیں میں دوا نہیں لوں گا توکل کروں گا یہ تو سنت کی مخالفت ہوگی پہلی بات یہ کہ اس وسیلے کو پیدا کرنے والا کون ہے صرف اللہ ہے وہ وسیلہ اللہ کا احتا کرتا ہے اللہ کے عطا ہے وسائل کو اختیار کرنا توحید کے منافی نہیں ہے ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ مسجد میں میں آؤں اور اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں اس کی عبادت کرنے جا رہا ہوں نماز کا فریضہ ادا کرنے جا رہا ہوں تو سواری کا اللہ حفاظت کرے گا کہ نہیں عقیل متوکل پہلے سواری کا پاؤں باندھو پھر توقل کرو یہ پاؤں باندھنا ایک وسیلہ ہے اللہ کا عطا کرتا انسان گھر بیٹھا رہے کہ میرا رزق مجھے گھر ہی ملے گا یہ توکل نہیں ہے نہیں جو وسائل رزق ہیں کوئی ملازمت ہے کوئی کاروبار ہے اس میں آپ جائیں اور وہاں جا کر توقل کریں تو وسائل کا استعمال اور استخدام یہ حقیقت توکل میں شامل ہے اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فتوقل ان کن تو مومن فالا رب کو فل ان توقع تو موم اپنے رب پر توقل کرو اگر ہو تو مؤمن یہاں دو چیزیں ایک فل يتوکل یا فل یہ امر کا سیکھ ہے اور امر پر آئے وہ ہے مانا توقل کرنا فرض ہے اور ان کن تو مومن اگر تو مومن ہو مانا ایمان کی ایک صحت ایمان کی درستگی ایمان کے کمال میں ضروری ہے کہ اللہ پر توقل ہو تو اللہ پر توکل کیا جائے اللہ پر توکل نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ مکمل توکل غیر اللہ پر ہے درگاہ والوں پر قبر والوں پر بابوں پر پیروں پر فقیروں پر ان پر بھروسہ کیے بیٹھے یہ شرک اکبر ایسا بندہ ملت سے خارج ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اگر اس کا پورا توکل غیر اللہ پر ہے پورا توکل اللہ کا نام ہی نہیں اللہ کا ذکر ہی نہیں پورا توکل غیر اللہ پر یہ بندہ ملت سے خارج ہے اور اگر ذہن میں اللہ کا نام تو ہے کہ اللہ ہی کار ساز ہے مگر جو ایک جزوی طور پہ یا تفصیلی طور پہ اللہ کا نام نہیں ہے دوا لے رہا ہے تو ڈاکٹر پر توقل ہے دوا پر توقل حالانکہ جو دوا ہے اس میں شفا اللہ کی طرف سے اللہ شفا دے گا جو ایک وسیلہ تھا ایک سبب تھا وہ میں نے اختیار کر لیا شفا اللہ فرمائے کو اس دوا میں نہ ہو ڈاکٹر پر توکل نہ ہو توقت اللہ کی ذات پر ہو اور اگر اللہ کا نام ہے ذہن میں دل میں کہ وہی شفا دینے والا ہے مگر بر موقع بر محل اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا مخلوق کا نام آ رہا ہے یہ شرک ہے مگر شرک اصغر بندہ اس سے ملنے سے خارج نہیں ہوتا مگر ہر چیز میں اللہ کا نام ہو اللہ پر توکل ہو اللہ پر اعتماد ہو اس عقیدے کے سد اللہ تعالیٰ ہی ہر نفع کو دینے پر قادر ہے اور وہی ہر شر کو ٹالنے پر قادر ہے وسائل کے استخدام کے ساتھ اللہ پر توقل کرو اگر ہو تو مومن تو توکل بھی بسیغ امر واجب اور فرض ہے اور ان تو مومن اگر ہو تو مومن مانا پکے ایمان کے ثبوت کے لیے بھی توکل چاہیے کسی قسم کا شک نہ ہو بلکہ پورا یقین ہو ان نقاء حب المتوقع اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں کچھ لوگ یمن سے آئے امیر المومنین عمر خطاب ہے ان کے پاس اور کہا کہ ہم پیدل آئے ہیں اور ہم پیدل حج کر کے واپس جائیں گے کیونکہ ہم متوقع ہیں ہم متوکلین ہیں توکل کرنے والے ہم لست متوکل تو متوقع نہیں نہیں ہو متوقع کھانے والے اپنی پارسائی ظاہر کر کے لوگوں کی جیب عمرت عمرتبائی نظر ہوگی ایک وقت آئے گا ایسا متوکل نہیں متواکل لو لوٹنے والے کھانے والے اپنے پارسائی کے ذریعے اور اپنے تقوا کا بھرم جھاڑتے ہوئے اس کو توکل نہیں کہتے تو وسائل کے استخدام کا نام ہے ان کو استعمال کر کے اللہ پر توقل کرو اور ایک بندہ اگر دل سے اس کا ثابت ہو یا توکل کرنا تو اللہ یقیناً اس کے راستے کھولتے ہیں عبداللہ بن عباس کا ایک قول صحیح بخاری میں ایک جملہ حس و نتما و الوکیل سب کو یاد ہے حسب و اللہ نم الوکیل یہ جمع کا ذکر ہے اور واحد ہو تو حسبی اللہ حسب واحد ہے واحد و نہ جمع ہے مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے یہ جملہ توکل کا مظر تو کا ترجمان ہے شرد یہ کہ بندہ اس جملے کے عقیدے میں ڈوب جائے یہ دو جملے جو ہیں کیا ان کا معنی ہے مجھے اللہ کافی کسی کی ضرورت نہیں اتنا مستغنی ہو جائے اور بہترین کارساز ساز ہے اللہ میرے بات فرماتے ہیں کہ یہ جملہ دو شخصیتوں نے کہا اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کالا ابراہیم حین القیہ فنار ابراہیم خلی اللہ نے کہا جب وہ آگ میں ڈالے گئے ان کو منجنی ایک آلے کے دری جسے توپ نما ایک توب آلہ جس میں گولہ پھینکتے ہیں کیونکہ آگ میں تپش بہت تھی قریب جا کے پھینکنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں تھی پھر شیطان بڑا لوین اس نے منجنی کا مشورہ دیا تب وہ منجنی تیار ہوئی ایک توپ تیار ہوئی یہ پہلی توپ ہے اس میں علی السلام کو ڈالا گیا آگ میں پھینکنے کے لیے لیکن وہ توپ کام نہیں کر رہی شیتان لڑین خبیص مردود آگے اور آ کر کے ان کے کپڑے اتارو جب تک لباس بہنے ہوئے ملائکہ کا وزن ان پر ہے کبھی تم یہ نہیں پھینک سکو گے ہاں کپڑے اتارو کے ملائکہ ہٹ جائیں گے پھر تم پھینک سکو گے ابراہیم خلید اللہ کو برہنا کیا گیا نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ اولمسا ابراہیم قیامت کے دن سارے لوگ برہنا آئیں گے مگر سب سے پہلے جس جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے وہ برہنہ کیے گئے تھے اب وہ پھینکے جانے والے یہ آگ جڑ رہی ہے ادھر توپ چلنے والی ادھر اللہ نیم الفکل کہہ دیا اور آگ میں پہنچنے سے پہلے وہ آگ گزارے جنت بن چکی تھی کتنا وقت لگتا ہے چند لمحہ چند سیکنڈ آگ میں گرگر آگ کیا نہ ابراہیم <سلام> اللہ نے آگ کو دو حکم دی کہ تو میری مخلوق ہے میرے ہر امر کی تابع ہے جلتی ہے میرے عمر سے جلاتی ہے میرے عمر سے آج میرا امر کیا ہے ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈک بھی تکلیف دے ہوتی ہے سلام اور سلامتی والی ہو جا اس قدر ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ تیری ٹھنڈک سے میرے خلیل کو نقصان پہنچے تکلیف ہو بلکہ ٹھنڈک میں سلامتی ہو راحت ہو یہ کلمے کی تاثیر تعلق باللہ یہ توکل کی ایک عظیم مثال ہے کیسا وہ کار ساز ہے دوسری شخصیت محمد الرسود اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی یہ کلمہ ایک بڑے اہم موقع پر کہا تھا جنگ عہد ہوئی ستر صاحبہ شہید ہوئے زخمی سارے ہوئے تھے بڑی چوٹیں لگی ہوئی تھیں لیکن پھر واپس پلٹے اور بڑی قوت سے جہاد کیا کفار پسپا ہو کے بھاگ گئے اور ایک مقام پر پہنچ کر ابو سفیان نے لشکر کو روکا اور کہا کہ ہم ان کو بڑے زخم دے چکے بڑے سادات ان کے شہید ہو چکے امیر حمزہ نے اللہ کے نبی کے چچا بن عمیر انس بن نظر بڑے بڑی شخصیتیں ہم ان کو مار چکے زخم نے سب کو لگا دیے واپس بلٹے سارے زخمی ہوں گے کوئی لڑنے کی قوت اور ہمت نہیں ہوگی تو واپس پلٹتے ہیں اور ان پر ایک حملہ اور کرتے ہیں مدینہ چنانچہ ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا نوائمی بن مسعود یہ قطفان تھا. اور تاجر تھا معروف تھا یہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن تجارت کے لیے آتا جاتا پوچھا کہاں جا رہا کہاں مدینے جا رہا کہا کے کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بتا دو ہم واپس آ رہے ہیں تمہاری اینٹ شین بجانے کے لیے اور پوری قوت سے آ رہے ہیں ایک نئی کمک کے ساتھ آ رہے ہیں یہ بن مسعود وہاں پہنچ گیا اور نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ فلاں مقام پر وہ موجود ہیں اور ان ناطا کا جمع قرآن نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے ایک اور لشکر جمع کیا آپ کے لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے یہ خبر مسعود نے دی صحابہ نے سنی نبی علیہ السلام نے سنی جملہ کا ہسب نزلہ وکیل ہس باہ و نئے الوکیل, الوکیل ہمیں اللہ کافی اور بہترین کارساز سلام صحابہ کی ضرورت کو کہ تھکاوٹ اور زخم ہر چیز ہر بندے کو تھی مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بجائے کے کوئی مدینہ ہم پر حملہ کرے جہاں وہ رکے ہوئے ہم جا کر ان پر حملہ کرتے حسب و اللہ, اللہ اللہ ہمیں کافی حالانکہ نقشہ بالکل کفار کے حق میں تھا ظاہری طور پر ظاہری طاقت کے اعتبار سے نئی کمک جمع کر چکے تھے چاروں طرف ان کے حلیف تھے مدد کو پہنچ گئے اور تازہ دم ہو کر حملہ کرنے والے ہیں فرمایا کہ ہم جاتے ہیں وہاں پر جب جنگ احزاب سے وہ لوگ بھاگے تھے شکست کھا کے تو اللہ کے حتمن کہہ دیا کہ الان نغزوهم لا آج کے بعد کافر مدین نے آ کر ہم پر حملہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے جب بھی ان سے جنگ ہوگی ان کی بستی ان کے محلے میں ہوگی ہم پر حملہ اب ہو ہی نہیں سکیں گے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بجائے مدینے آئے ہم پر حملہ کریں ہم ان پر حملہ کرتے ہیں ان کو بتائیں ہم کمزور نہیں ہیں زخم رکاوٹ نہیں ہے اس جہاد میں کلم حسب الکیل اللہ, اللہ نے سن لیا اللہ ہمیں کافی بہترین کار ساز کار ساز کا معنی سارے امور کو سنبھالنے والا سارے امور کو بنانے والا سارے امور کو درست کرنے والا پہنچ گئے آپ اور صحابہ کا جتھا پہلے پہنچ گئے اس مقام پر نہ کو بندہ نہ بندے کی ساتھ اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی اس کے دل پہ اور کفار کے دلوں میں سارے تم دم تم آ کے بھاگے اور میدان بالکل خالی ہو گیا حالانکہ موقع بڑا اہم تھا بڑا خوفناک تھا یہ لوگ تھکے ہوئے یہ لوگ زخمی شہداء کا صدمہ خور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی معمولی غم ہے معمولی صدم یہ تو ظاہری حصی اور معنوی صدمات تھے تھکے ہوئے تھے زخمی تھے شہداء کے صدمے تھے نبیر اسلام کے زخمی ہونے کا صدمہ تھا جس کہتے بالکل من کس رو ٹوٹ چکے تھے بک جب یہ پیغام سنا اور اللہ کی نے کیا فرمایا حسب و اللہ الوکیل اللہ کی بات پسند آ گئی اللہ نے تیاری دیکھی اس ضعف کے باوجود ان کا جذبہ دیکھا تو اللہ نے ایسی حیبت داخل کی ان کے دلوں میں کہ اپنی ساری جموں کے ساتھ وہاں سے بھاگے میدان خالی چھوڑ کے تو تلبا سنواتے ہیں کہ یہ دو شخصیتوں نے ان اہم موقعوں پر یہ کلمہ کہا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا آگ ٹھنڈی ہوگی سلامتی والی ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن دم دبا کے بھاگا اور حضیمت در حضیمت وہ تو جنگ بدر کی شکست کا بدل لینے کے لیے پیچ و تاپ تھے وہ بار ان کو بھولی نہیں تھی جنگ عہد میں ایک عارضی غلبہ ان کو ملا مگر آخری انجام کار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا وہ بھی ان کو آگ لگی ہوئی تھی تبھی تو رک کر وہ چاہ رہا تھا کہ دوبارہ پلٹے ان کو زخم تم دے چکے ہیں ایک نئی قوت کے ساتھ ان پر حملہ کریں اس میں بھی ناکام ہو گئے تو حضیمت ہی حضیمت حسب ان اللہ و الوکیل اللہ ہمیں کافی بہترین کار ہے یہ کلمہ یاد کر لیجئے معنی کے فہم کے ساتھ مانا کے ہے ہسب و ہمیں اللہ کافی اور کوئی نہیں نہ کسی کی ضرورت ہے نہ کسی کی کفایت کی طلب ہے و نعم الوکیل سب سے بہترین کارساز وہی ہے ہر مز... گھڑی میں خطلب خیر کا معاملہ یا تف شر کا معاملہ حسب اللہ و نعم الوکیل یا اللہ پر توکل اس معنی کے ساتھ یہ کلمہ ام مومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پڑا تھا دراصل دو ملموں زینب رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں میں بات ہو رہی ہے کہ زیادہ افضل کون ہے زینب نے کہ میں افضل ہوں کیونکہ سب اللہ میری شادی اللہ نے کی سب وجہ کن احلی کن تم سب کی شادیاں تمہارے ماں باپ نے کی تمہارے اہل نے کی گواہ ہوتے تھا کمہار ہوتا تھا میری شادی اللہ نے کی نہ کسی گواہ کی نہ کسی حکمر کے تعین کی اللہ نے منفی سما اس ذات نے میرا نکاح کیا جو آسمانوں میں یہ شرف کسی اور کو حاصل سیدہ عائش رضیقہ نے فرمایا کہ اندر اللہ بارات ہی میں نے اللہ نے میری برات کو پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان سے وہی بھیجی دس آیتیں تھے جو قیامت تک پڑی جائیں گی ممبروں پر محرابوں میں مسلوں پر قیامت تک پڑی جائیں گی اور یہ مجھ کے جواب تھا اس جواب نہ دے سکیں اس کا ان کو خاموش ہونا پڑا خاموشی اختیار کرنی پڑی مگر یہ بات کوئی دل کی تصویت نہیں تھی کوئی تعصب یا کوئی رنجش ناراض کی بعض اوقات المن اصل جو مرکزی نقطہ تھا وہ اللہ کے نبی کی محبت تھی نبی کی محبت زیادہ کس سے ہے اور نبی کی محبت کس کے دل میں ہے اسی نقطے پر بات ہوتی مگر دل میں کوئی مخاسمت کو مخالفت کو تعصب بالکل نہ ہوتا تب زینب نے پوچھا جب تمہیں چھوڑ گئے تھے نبی اسلام ب صحابہ بھی جس سے واپس آتے ہوئے اور تم اکیلی رہ گئے پیچھے سفان بن محت اللہ ایک اجنبی تھا دیکھ کے پہچان کیا نے پڑا اور پردہ کر لیا پھر سواری کو بٹھایا اور, آپ کو سوار کیا اور لے کے چل پڑا تو کہا وہ جنگل تھا کوئی بندہ ساتھ نہیں تھا وہ اجنبی نامہر بندہ ساتھ تھا اور سفر بھی طویل تھا کافی تو آپ کو خوف نہ آیا کہا کہ نہیں جب سواری پر سوار ہونے لگی میں نے بڑا اللہ و نظام کے اس اللہ کافی بہترین کارساز پھر اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو قبول کر لیا حفاظت سے پہنچا بھی دیا ایک طوفان بدتمیزی وبا ہوا وہ طوفان بھی تو ان کی رفع دراجات کا باعث بنا جتنا صبر کیا انہوں نے رفع دراجات کا اور سب سے میٹھا نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری بڑے بڑے مشاہیر پر الزام لگا اللہ نے اسی قوم سے کسی بندے کو کھڑا کر کے برات کو ثابت کر دیا یہ واحد استی، امر ممنین، سیدہ طاہرہ مطاہرہ عائشہ جن کی بار نے آسمانوں سے اتاری اور کب مقام تو خوف کا تھا گھبراہٹ بھی تھی میں تنہا وہ بندہ تنہا نام مگر میں نے یہ آیت پڑھی حسب و نعم الوکیل اللہ کافی مانا کیسا بھی سدما ہو یہ توقل سے لبرید یہ کلمہ لیکن معنی کے فہم کے ساتھ اگر ہم ہر سے جاں بنا لیں ہر موقع پر پڑے کچھ خیر مطلوب پر پڑے شر کا ازالہ مطلوب یہ پڑے اس کا ورد کرتے رہیں معنی کے فہم کے ساتھ اور عقیدہ کے استحدار کے ساتھ تو اللہ بڑا کارساز بڑا کارساز سب سے گمبھیر ایک موقع اس کی مثر احمد کی حدیث ہے فائدہ نوکیر فی الناخور خدا لوم یوم عدل کافی پھونکا جائے گا یوم تب نبیلا سلام نے ایک بات بتائی کیونکہ صحابہ بعضوق پوچھتے تھے اکثر آپ ہمیں ہم نظر آتے ہیں لیکن ہنستے مسکراتے نظر نہیں آتے تو اس سوال کا آپ نے جواب دیا کئی فان وقت میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں کیسے ہستا دکھائی دوں جب کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے وہ سور منہ میں دبائے کھڑا ہے بیٹھا ہوا نہیں کھڑا ہے یہ کھڑا ہونا مستعدی کی علامت اور حنا جب آتا ہو توازوں میں انکساری اور آج میں اپنی پیشانی کو چکائے ہوئے اور ندریں اوپر عرصے معلیہ پر بڑی عجیب کیفیت ہے نکاحیں اٹھائی ہوئی ہیں سر جکایا ہوئے یس میں اور بڑی غور سے سن رہا ہے متا یو عمر فیمف کب اس کو حکم دیا جا رہا کب وہ سور پوکھے میں اس بات کو جانتا ہوں پھر میں کیسے خوش دکھائی دوں صاحبہ سہم کا بات سن کر سہم گئی یار سود اللہ اس مشکل گھڑی کا ہم کیسے سامنا کر پائیں گے کیا کریں ہم ہمارا ایک جملہ کہو حسم اللہ نعم والی کثرت سے گھڑی بڑی مشکل ہے بجانے والا اللہ ہے اتنا اضافہ کر لو علی اللہ ہی توکل نہ ہمارا صرف اللہ پر توکل ہے بس اس جملے کو سمجھ لو پہچان لو مانا کو پہچان لو نفیت میں اس بات ہے اللہ کی ذات پر ہی توقل کسی اور پر توقل نہیں ہے اور اللہ ہی اس خیر کو عطا کرنے پر قادر اور کوئی قادر نہیں ہے اور اللہ ہی رفع تکلیف یا ازالہ شر پر قادر کو اور قادر نہیں ہے اور جن وسائل کو میں اختیار کر رہا ہوں یہ وسائل اس قابل نہیں کہ ان پر توقل کیا جائے یہ اللہ کی عطا کردہ مسائل یہ بھی اللہ کی مخلوق اللہ کی عطا کرتا ہے اس لیے اس کا استخدام اصل علاج اللہ کے پاس اصل امر اللہ تعالیٰ کا ہے یہ توکل کے تعلق سے سا عقیدہ بڑا جامع عقیدہ تو دیکھیں کتنی بڑی مصیبت ہے قیامت نفق سور اس سے بڑا کوئی داہیا نہیں ہے اس سے بڑی کوئی مشکل نہیں ہے آسانی چاہیے اس یوم اسیر میں یوم حساب میں تو یہ جملے ہسبلہ اللہ ہی توکل نہ کہ ہم صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں صاحبہ خوش ہوگا کہ دین میں کتنی سماحت کتنی آسانی اور کتنا ایک آسان حل پیش کر دیا آسان حل نہیں ہے کلمات پڑھنا آسان ہے مگر اس میں جو عقیدہ شامل اس کا فہم مشکل ہے اس کا معنی یہ کہ ساری درگاہیں سارے مزار سارے پیر سارے جن جن کو تم مشکل خوشا مانتے ہو اپنے زبنے جھکاتے ہو ان کی چوکوں پر جاتے ہو ان کی قبروں کے طواف چادریں چڑھاتے ہو پھول جھاور کرتے ہو دیے جلاتے ہو سب سے کنارہ کشی اس معنی میں مشکل ہے اکثریت اس بدعقید میں گرفتار مبتلا ہے مگر تو تمام توقل یہ ہے کہ سب سے کنارہ کشی سب سے لا تعلق ہی صرف ایک اللہ کے ساتھ مشکل حل کرے گا آسانی عطا فرمائے گا اور وہ سب بھی بولے سباب بھی اسباب بھی وہ فراہم کرے گا اور کوئی فراہم نہیں کر سکتا ان سارے معانی کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ بڑا کارس نحم الوکیل بڑا بہترین کار ساز ہے یہ تین باتیں ہوگی اور چوتھی اللہ دن یقین اور وہ قائم کرتے ہیں مادے پڑھتے ہیں نہیں قائم کرتے ہیں قائم کرنے کا معنی وقت کی حفاظت کے ساتھ مکمل طہارت کے ساتھ تہارت بھی نبی السلام کے طریقے کے مطابق اور پوری نماز تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نبیر اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو سلو کو مارا تو بنی ہو بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ورنہ ایک حدیث کا معنی کہ ایک بندہ ساٹھ سال کا نمازی ہوتا ہے اور اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوتا ٹھوکرے مار ٹکرے مار کیسی نماز ہے باپ دادا کی نماز ہے برادری کی نماز ہے تیرے باپ کی نماز ہے یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اللہ کا فریدا ہے اتنا تو اس کو ایک کم حیثیت سمجھ تو اتنی یہ کمزور شے جیسی مرضی پڑھ لو جس طرح مرضی ادا کر لو نہیں اللہ نے یقین نماز قائم کرتے ہر بندہ جانتا ہے نماز کے تعلق سے کہ میں نماز قائم کرتا ہوں یا نہیں کرتا اس کے ساتھ ساتھ اگر خوشی کی حفاظت ہو حضور کی حفاظت ہو حضور قلبی موجود ہو تو کیا کہنا وہ بندہ کتنا کامیاب ہو اور پانچویں چیزیں دکن رزق دیا ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ مال ہمارے پاس ایک امانت ہے اور با شلف کا قول ہے کہ لوگوں یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے اس میں تصرف آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوگا خوب کھاؤ خوب پہنو عالی شان گھر بناؤ بہترین گاڑی خریدو کوئی رکاوٹ نہیں لیکن جب کوئی موقع آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو کوئی بخل نہ کرو اللہ تعالی امتحان لے رہا ہے کہ بندہ بخیل تو نہیں میں نے اس کو نوازا اتنا دیا اور یہ اس کار خیر میں شامل ہی نہیں داخل ہی نہیں ہو رہا تو خرچ کرے خرچ کرنے کا شوق ہو خرچ کرنے کی رغبت اور لگن ہو یہ پانچ چیزیں اپنے آپ کو تلاش کریں ہم یہاں موجود ہیں یا نہیں ہے کیونکہ آگے مقام کیا ہے اولا کل دراجات یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب کے پاس بڑے اونچے درجات اونچے درجات حدیث صحیح بخاری کی جنت میں کچھ لوگ اوپر دیکھیں گے محلات کتنا اوپر کتنے فاصلے پر جیسے زمین والے ڈوبتا ستارہ دیکھتے ہیں افق کے غربی اف شرقی میں ستارہ ڈوب رہا مغرب کی طرف مشرق کی طرف جو سامنے اوپر نظر آئے وہ قریب نظر آتا ہے اور افق میں نظر آئے ڈوبتا ہوا مغرب یا مشرق میں اور زیادہ دور اتنی دوری پر دیکھیں گے محلات میں لوگ وہاں موجود ہیں صحابہ نے کیا کہ سلکمنا دمبیا یہ تو انبیاء کے ٹھکانے ہیں اور نہیں رجازل آمن سل المرسل یہ ٹھکانے ان لوگوں کے ہیں جو اللہ پر ایمان لے یہ ایمان ہے یہ پانچ امور امور ایمان ہے. اللہ پر صحیح ایمانہ میں ایمان لے آئے. مصدق صدق اور مرسلین کی تصدیق تھی جو نبی ان کے پاس آیا اللہ کی کتاب لے کر وحی لے کر ایک ایک بات کو سچا جانا ایک ایک حدیث کو سچا جانا ایک ایک سنت کو سچا جانا اس کو ہرد جا بنا لی یہ ٹھکانے ان کے ان کے نہیں درجات علاہ ہیں اور مغفرت ہے جب اتنے درجات مل گئے تو گناہ باقی رہیں گے اللہ کی محبت مل گئی اس کی رضا مل گئی تو گنا باقی رہیں گے نہیں ورسکن کریم اور دنیا کا رزق پاکیدہ رزق سب سے پاکہ رزق جنت کا ہے کل دنیا بھی دے گا انہیں یعنی چیزیں ایسی ہیں جو دونوں جہانوں کی کامیابی کا تی پانچ امور ہیں قرآن چوک ایک ہے ہے فکر ذکرکم اس میں سب کی تصویر موجود ہے سب کا چہرہ موجود ہے تو دیکھو یہاں موجود ہو جانے اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے اللہ تعالیٰ سچا اور پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے اور وہ امور جو سچے ایمان کی ضمانت دیتے ہیں اللہ پاک ہم میں وہ پیدا فرما دے فرائض کی حد تک نوافل کی حد تک اور عقیدے کی حد تک اخلاق کی حد تک اللہ تعالیٰ ہمیں سے مالا مال فرما دے اکول اکول ہادہ وسط علی کم باہر الحمد للہ رب العالمين